اللہ مسل نام والا آل سیود مولا نام وبارک وسلم سے پہلے درس میں عرض میں کر چکا ہوں کہ ان آتونا کلکسر سلم کی ذات گرامی پر فرمائے ہیں دوسری آیت فصلم ربی کا رنہر اس میں آپ کو ان انعامات الہیہ پر کرنے سے قاصل اور آجز ہے رات کا اکثر حصہ آپ نے عبادت میں گزارا اس میں بڑا طویل قیام لمبے رکو بڑے طویل سدبے درخواستیں اور آجزیوں اپنے اللہ کے دربار میں پیش کی رضی اللہ تعالی تعالیٰ اتنی محنت اور اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ساری ساری رات آپ جاگ کے گزار دیتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں پاؤں سوج گئے ہیں تو آپ نے ان المومنین کو جواب دیا افلا اکونا اقدن شکورا اللہ نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں چنانچے احمد الحامدین الرب اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جنہوں نے اپنے رب کی تمام حمد کرنے والوں میں سے بیٹھ کر اپنے رب کی حمد کی یہ میں گزشتہ گنے گزشتہ سے پروستا درس میں اس پر اظہار خیال کر چکا ہوں آج تو میں آپ کو ایک نئے طریقے سے دوسری آیت سمجھانا چاہتا ہوں کو یاد ہوگا سورت کوشر کے ابتدائی برس میں میں نے کہا تھا کہ پورے پرانے پاک میں تین مضمون ہیں اور ان تین مضمونوں کو اللہ نے سورت کوشر کی تین آیتوں میں بند کیا ہے ایک مضمون قرآن کے ورقوں میں جگہ دی گئی جس پہ بڑا زور صرف کیا گیا جس کو جگہ جگہ بیان کیا گیا وہ ہے مقام محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے میرے پیغمبر کا ادب کیا ہے میرے پیغمبر کا احترام کیا ہے میرے پیغمبر کی شان منزلت مرتبت کیا ہے اسے قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا چنانچہ اس مضمون کو سورت کوثر کی پہلی آیت ان کل کو سر میں پرویا گیا سمویا گیا اسے بیان کیا گیا دوسرا مضمون جسے قرآن کی اسی صورتوں میں بیان کیے جس کو بہت زیادہ قرآن کے اوراق میں جگہ ملی کوئی صفحہ اس سے خالی نہیں کوئی صورت اس کے اشارے سے خالی نہ گزری وہ مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس پیغمبر کو ہم نے اتنا مقام دیا جس پیغمبر کو ہم نے اتنا مرتبہ دیا جس پیغمبر کو ہم نے اتنی شان دی جس پیغمبر کا ہم نے اتنا احترام مقرر کیا جس پیغمبر کا ہم نے اتنا ادب ٹھہرایا کہ اگر اس کے سامنے آواز کسی کی بلند ہو جائے تو ہم اس کی زندگی کے آمال برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ادب اس کا یہ سکھایا احترام اس کا یہ سکھایا جس پیغمبر کے مرتبے کو ہم نے اس طرح بڑھایا کہ وہ اگر چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو ہم کبڑے تبدیل کر دیں اور کبھی اس کے سینے کے تذکرے ہم قرآن کے ورقوں میں کریں اس پیغمبر نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا اس کا بیان کیا تھا اس کی تقریر کا عنوان کیا تھا یہ لوگوں سے کہنا کیا چاہتا تھا یہ لوگوں سے منوانا کیا چاہتا تھا کیا کہنا چاہتے تھے نبی پاک یہ ہے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچے اس دوسرے مضمون کو اللہ نے سورت کوشل کی دوسری آیت فصل ربق ون اس میں اللہ نے بیان کیا کہ میرے پیغمبر کی دعوت یہ ہے میرے پیغمبر کا بیان یہ ہے میرے پیغمبر کا پیغام یہ ہے میرے پیغمبر کی بے سب کی غرض و حالت یہ ہے میرے پیغمبر کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کیا مقصد ہے فصلے لے ربک فس نماز پڑھ لے ربک کس کے لیے ون ہر اور قربانی کر کس کے لیے اللہ کے لیے نماز کبھی کسی اور کے لیے ہوئی ہے تو نبی پاک کو آ جا رہا ہے کہ نماز اپنے رب کی پر آئی تک کسی <متحدث> نے آئی تک کسی نے نماز پڑی ہو کسی پیغمبر کے نام کی کسی فرشتے کے نام کی جبریلی امین کے نام کی کسی نے آئی تک نماز نہیں پڑی کوئی دنیا کا بندہ ثابت نہیں کر سکتا پھر نبی پاک کو یہ خطاب کیوں ہو رہا ہے سلے لے ربک میرے پیغمبر آپ بھی نماز پڑے لے ربک مرے کس کے لیے اپنے پالن ہار کے لیے اپنے مربی کے لیے اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھے ون ہر اور قربانی کرے کس کے لیے رب کے لیے اصل میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کے اندر دو عبادتیں جمع ہیں اس کے اندر ایک عبادت ہے عبادت قولی جس کا تعلق انسان کی زبان سے ہے قول سے ہے قرار سے ہے اس کو قولی عبادت کہتے ہیں اور نماز میں دوسری عبادت ہے بدلی ہاتھ کا باندھنا رکوع کا کرنا سجدے کا کرنا اطحیات میں بیٹھنا سلام کا پھیرنا اس کو کہتے ہیں بدلی جسمانی بدلی عبادت نماز کے اندر دو عبادتیں ہیں من اور قربانی کے اندر مالی عبادت ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے رٹب لگتی ہے دولت خرچ ہوتی ہے وہ مالی عبادت ہے جس کا تعلق دولت سے ہے مال سے ہے اللہ اپنے پیغمبر کو کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر آپ آم امام الانبیاء ہیں سرور کائنات ہیں اس کے باوجود بدلی اور مالی تینوں کی کی بات ربک لپب اس کے لیے گی؟ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ یہ ہے پیغام محمد رسول اللہ کہ عبادت اگر اس کائنات میں ہوگی تو صرف اور صرف کس کی ہوگی چاہے وہ عبادت قولی ہو چاہے وہ عبادت بدنی ہو چاہے وہ عبادت مالی ہو اس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے ہو وہ بھی رب کے لیے جو عبادت کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہو وہ بھی لے اور جس عبادت کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہو وہ عبادت بھی لے یہ ہے پیغام محمد الرسول اللہ اور سل ربے کا ونہر کہ عبادت اس کائنات میں ہوگی تو صرف اور صرف کس کی ہوگی بولیے کس کی ہوگی اور یہ پیغام صرف نبی پاک کا پیغام نہیں ہے سارے نبیوں کا یہی پیغام ہے نکالیے ذرا پرانے پاک یہ کائر صفحہ نمبر ہے 292 سفا نمبر ہے دو سو بانوے اور سورت کا نام ہے سورت الانبیاء امبیا سترہ پارا ہے دو سو بانوے سفا ہے سورت کا نام ہے سورت امبیا دیکھیں مل گیا آپ کو پہلے ایک بات سنیں سورتوں کے جو نام اللہ نے رکھے ہیں اس حساب سے رکھیں سورت کے اندر سے ایک لفظ لیا سورت کا نام رکھ دیا مثلا سورت بقرہ کے آخر رکوع میں گائے کا ذکر آیا گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت البقرہ عورتوں کا ذکر مسائل کی صورت میں ذکر کی ہے اللہ نے اس سورت کا نام رکھ دیا سورت النساء عورتوں والی سورت مائدہ دسترخان کو کہتے ہیں جس پر آپ کھانے چنتے ہیں اس سورت میں مائدہ کا لفظ آیا پوری سورت کا نام رکھ دیا مائد آراف کا ذکر آیا سورت آراف مریم کا ذکر آیا سورت مریم شہد کی مکی کو نہر کہتے ہیں عربی میں شہد کی مکی کا ذکر آیا سورت کا نام رکھ دیا سورت النحل اصحاب کاف کا ذکر آیا تو پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت ال کا نم عربی میں چینٹی کو کہتے ہیں جسے پنجابی میں کیری کہتے ہیں اس کا ذکر آیا تو سورت کا نام رکھ دیا سورت ان حضرت لکمان کی حکمتیں اور ان کے واسط نسیحت اس کا ذکر آیا تو پوری سورت کا نام رکھ دیا سورت لکمانسر نفذ آیا تو سورت کا نام رکھ دیا سورت النس یا تو سورت کا نام رکھ دیا سورت کل گوسر تو سورت کا نام رکھ دیا گوسر سورت کی مناسبت سے نام اللہ رکھتے ہیں اس سورت کا اللہ نے سورت انبیا رکھا ہے کیا اس سورت میں سارے نبیوں کے نام ذکر ہے اللہ اگر سارے نبیوں کے نام لینا شروع کر دو تو قرآن تو ناموں سے ہی پیک ہے اس میں تو کوئی نام نہیں چند پیغمبروں کے نام ہے پھر اس کا نام نبیوں والی سورت کیوں رکھ دیا سورت الانبیاء نبیوں والی سورت اس کا نام سورت الانبیاء اس لیے رکھا کہ اس سورت میں اللہ نے اس پیغام کا ذکر کیا ہے جس پیغام پر سارے نبی متفق تھے سارے نبیوں کا اکٹھ تھا سارے نبی جمع تھے جس مسئلے پر چیز پچیس سفے کی بالکل آخری آیت پہ چلے جائیے ومار رسول اور ہم نے نہیں بھیجا مل کا آب سے پہلے مل رسول کوئی رسول میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا اللہ مگر لو ہی ہم اس پیغمبر کی طرف یہی وہی کرتے رہے تھے پیغمبر کی طرف ایک ہی وہی اتارتے رہے تھے انہوں لا اللہ اللہ آنا اس پر یہی یہ وہی اتارتے رہے کوئی معبود نہیں کوئی الہ نہیں لا اللہ الاح کم ہے نا جس کی کیا کی جائے عبادت کی کتنی قسمیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی سجدوں کے لائق نہیں کوئی غائبانہ پکارے سننے والا نہیں کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا نہیں ہم یہی وہی کیا کرتے تھے اللہ آنا مگر میں اللہ آنا مگر میں یہ کہ میں کا لفظ ہے نا, یہ تکبر کا لفظ ہے یہ کسی کو نہیں صحیح سوائے اللہ کا یہ میں میں کرنا میں میں میں اس طرح ہے آنا آنا میں میں اس سے منع کیا شریعت نے تم کون ہوتے ہو تکبر کرنے والے اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آنا آنا میں میں یہ تو صرف میں ہی کر سکتا ہوں اللہ آنا کوئی راہ نہیں اللہ آنا مگر میں فا بس میری ہی عبادت کرو بس میری ہی عبادت کرو تو سارے نبیوں سارے نبی جس مسئلے پر متفق ہیں وہی اے رام اے حضرت محمد اللہ جو ہم نے سورت کی اور آیت کے دیئے تھے سورج پہا سولما پارا انخ کا میرے پیغمبر کلیم اللہ میں نے آپ کو چن لیا ہے تو, تو آیا تھا انگارا لینے کے لیے ہم نے نبوت سے نواز دیا تم تو آیا تھا آگ لینے کے لیے تم تو آیا تھا آگ لینے کے لیے ہم نے تجھے پیمبری عطا کر دی ہم نے تجھے پیغمبر بنایا انا ترکوں کا میں نے آپ کو چن لیا ہے فست میں لما یو ہے میری اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے فست اس کو صرف ان کانوں سے نہیں سننا بلکہ دل کے کانوں سے سننا فستا میں ذرا غور سے سننا میرے پیغمبر پہلی وہی ہم آپ پر اتار رہے ہیں انختر تو کا فستا میں لما یوہا ان اللہ انل ان بے شک میں ہوں میں والی بات ان اللہ بے شک میں ہوں اللہ لا الہ الا انا نہیں کوئی معبود مگر میں لا الہ الا اللہ میرے کلیم تو تو میری عبادت کیا کر تو بھی میری پوجا کر تو بھی میری پکار کیا کر حضرت موسا علیہ السلام کا پیغام یہی پیغام ہے حضرت زکریہ کا پیغام یہی پیغام ہے حضرت یعقوب کا پیغام یہی پیغام ہے حضرت ابراہیم کا پیغام یہی پیغام ہے باپ کے سامنے کھڑے ہیں یہی پیغام ہے کون کے سامنے کھڑے ہیں یہی پیغام ہے اور بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں میں انشاءاللہ ون ہر کی تفسیر میں قربانی سے پہلے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی سیرت پر انشاءاللہ شاء اللہ تفصیلی والی نکالوں گا اس لیے اس پل کو چھوڑ رہا ہوں ان کے تلقے کو جو پیغام ہے نبی پاک کا وہی پیغام ہے سارے بولو سارے نبیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی پیغام حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنب و تاریخ کوٹھری میں وہی پیغام تھام ولہ حکم کسی کا نہیں چلتا مگر اللہ کا فیصلہ کسی کا نہیں جلتا مگر اللہ کا آمارا اس اللہ نے حکم دیا ہے اللہ تاب اللہ ہو کہ مت عبادت کرو مگر اسی کی اللہ تابو اللہ ہو دین القیم یہی ہے دین قیم یہی ہے دین سیدھا یہی ہے راستہ سیدھا کہ صرف اور صرف عبادت کی جائے تو عبادت کی جائے یہی پیغام ہے تماچا مانگتے ہوئے کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت تھے تم کہتے ہو کہ حضرت یاقوب نے شرک کی تعلیم دی ہے اور یہودیوں تم شہدا از ہاضرہ یاقوبل الموت کیا تم وہاں موجود تھے جب آئی تھی یاقو پر سوچ کے کہو کیا ایمان کا کھارے گئے گا پیغمبر کے موت کا لفظ دے گئے حضرت یعقوب کے موت کا لفظ دے گئے اور یہ لفق کون رہا ہے ہم کون تم شہدا تم وہاں موجود تھے از حضرت یعقوب الموت جب آئی تھی حضرت یعقوب پر موت انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو اپنی چار بائی کے قریب کر لیا تھا چار پائی کے قریب اپنے بیٹوں کو کر کے کہتے ہیں میرے باغ کس کی عبادت کرو گے کس کی عبادت کرو گے کس کی پوجا پاٹ کرو گے کس کی عبادت کرو گے بیٹے کہتے ہیں نہ بگو اللہ کا بائک ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی ہم عبادت کریں گے تیرے باپ دادے کے معبود کی جو ابراہیم ہیں جو حضرت اسحاق ہیں حضرت اسماعیل ہیں اللہ ہوا ذرا دیکھیے انداز دیکھیے بیٹے بھی تو آخر پیغمبر کے ہیں نا پیغمبر اپنے بیٹوں سے پوچھتا ہے میرے باپ کس کی عبادت کرو گے نصیت ہو رہی ہے وسیعت ہو رہی ہے آخری وقت میں نظر کا عالم پاری ہے میرے باپ کس کی پوجا پاٹ کرو گے بیٹے کہتے ہیں نہ بدو الح کا ہم عبادت کریں گے تیرے الح کی وہ الح کا اور تیرے باپ دادا کے علا کی شک پڑ سکتا تھا کہ شاید دو علا ایک حضرت یعقوب کا علا ایک حضرت یعقوب کے باپ دادا کا علا تو فوراً دیکھے بول پڑتی ہیں الح کا و علاح واحدہ الحم واحدہ جو علا ہے है جو علا ہے, ہے اکیلا تیرا بھی وہی علا ہے آپ کے باپ دادے کا بھی وہی علا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے جو پیغام ہے میرے پیارے پیغمبر کا وہی پیغام ہے سارے ندیوں کا ندیوں نے اپنے اپنے قوم کو وہی پیغام دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں کی گود بولنے کی توفیق دی سورت کا نام ہے سورت مریم اور رتو ہے سولہ پارا ہے گھر میں جا کے آپ ترجمے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو جب مریم اٹھا کے لائی ہے اور لوگوں نے بہتان پراضی شروع کی ہے یہ کیا کیا ہے ہے انہوں نے اشارہ کیا ہے عیسیٰ کی طرف لوگ کہنے لگے کیسا من کوئی مرد سبیا جو ابھی پگوڑے میں بچہ ہے ہم اس سے کلام کس طرح کریں اپنے کرپوتوں اور اپنے پاپا کو پردہ ڈالنے کے لیے ہمیں کہتی ہے کہ بچے سے ہم گفتگو کریں انہوں نے جب مریم پہ الزام لگائے اللہ نے فرمایا وہ میرے حساب میرے عیسیٰ تیری ماں پہ تحمت لگ گئی ہے ماں کی پاکدامنی کا اعلان بھی کر میری تحید بھی بیان کر ایک دن کا بچہ پگوڑے میں بولا اللہ نے اس کے کلام کو قرآن بنا دیا قرآن بنا دیا صورت کا نام بھی ان کی ماں پر نام پر صورت مریم رکھ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مائی مریم پہ تحمت لگنے لگی اور وہ پنگوڑے میں پڑے ہوئے تو پنگوڑے میں بولتے ہوئے کہتے ہیں اور میری ماں پہ تحمت نہ لگاؤ اور میری ماں پہ الزام لگانے والوں میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ اند اللہ میں اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہوا ہوں تمہیں زیادہ پڑھو میں نے جو میں نہ کر دیا پھر مان جاؤ اند اللہ میں اللہ کے نور میں سے نور نکلا ہوا ہوں میں اللہ کی دل دور نور اما ہو اگر وہ کہتے تو کچھ بات سج جاتی اگر حضرت یہ کہتے ہیں نا عیسائی کہتے ہیں نا کہ وہ نور امن نور بلکہ وہ تو کہتے ہیں بیٹی اللہ کی لیکن کچھ بات سجتی ہے تو جو ہے آپ کی نور کا باپ نہیں ہوتا حضرت کا باپ کوئی نہیں نور کا دادا کوئی نہیں ہوتا حضرت کا دادا کوئی نہیں نور کا پردادہ کون نہیں ہوتا حضرت اگرسا کا پردادہ کوئی نہیں نور کا چچا کو نہیں ہوتا حضرت ارغیسہ کا چچا کوئی نہیں نور کی بیوی کو نہیں ہوتی حضرت اگر کی بیوی کون نہیں نور کی اولاد کو نہیں ہوتی حضرت اگر کی اولاد کوئی نہیں نور کے داماد کو نہیں ہوتی اگر کے داماد کوئی نہیں ہوتی اگر کی بیوی کو نہیں نور کی اولاد کو نہیں ہوتی حضرت اگر کی اولاد کوئی نہیں کہ انہیں دھوکہ لگ سکتا تھا تو ہم کتنی دھکا لگ گیا تمہیں کہاں سے دھکا لگ گیا ہے تم ان کو کہتے ہو نور نور اللہ جس کا باپ بھی ہے دادا بھی ہے پردادا بھی ہے ماں بھی ہے نانی بھی ہے نانا بھی ہے اولاد بھی ہے چچے بھی ہیں پوپیاں بھی ہیں نواسے بھی ہیں نواسیاں بھی ہیں داماد بھی ہیں سسر بھی ہیں اوپر جائیں تو عبد اللہ بشر آمنہ بشر عبد البتل بشر دائیں جائیں تو ابو طالب بشر ابو اللہ بشر حمزہ بشر عباس بشر زبیر بشر حارث بشر روپی صفیہ بشر ادھر آئے تو آپ کے داماد عثمان بشر ابو العف بشر علی المرتضا بشر ادھر جاؤ تو آپ کے سسر ابو سفیان بشر ابو بکر بشر عمر بشر ادھر آئے تو آپ کی بیوی عائشہ بشر افسا بشر سودا بشر زینب بشر محمونہ بشر ادھر آئے تو آپ کے بیٹے عبد اللہ بشر قاصم بشر ابراہیم بشر زینب بشر رقیہ بشر امت السلم بشر فاطمہ بشر اور نیچے چلے جائے تو حسن بشر حسین بشر اور جس کے اوپر بھی مشریت ہو نیچے بھی مشریت ہو آگے بھی مشریت ہو پیچھے بھی مشریت ہو بائیں بھی مشریت ہو بائیں بھی مشریت ہو وہ خود بھی مقام مشریت سے باہر نکلے تو میں دھوکہ بڑھا سکتا ہوں عیسائیوں کو دھوکا لگتا تو کوئی غلطی سی حضرت عیساسلام نے پہلا جملہ کابد اللہ میں اللہ کا کیا ہوں بندہ ہوں. اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے میں نے اپنی ماں سے اچھا سلوک بھی کرنا ہے میں نے نماز بھی ادا کرنی ہے اللہ نے مجھے پیغمبر بھی بنانا ہے مجھے کتاب بھی اللہ دے گا ایک دن کا بچہ گفتگو کر رہا ہے سورت مریم نے اس کو فکر کیا آخر میں آ وہ ایک دن کا بچہ کہتا ہے ان اللہ ربی رب ربکم بے شک وہ اللہ ربی جو میرا رب ہے وہ رب اور تمہارا رب ہے وہ اللہ جو میرا پالن ہاتھ تمہارا پالن ہاتھ میرا مربی تمہارا مربی میری نشو و نما کرنے والا تمہاری نشو و نما کرنے والا مجھے پروان چڑھانے والا تمہیں پروان چڑھانے والا میری ضروریات کا خیال کرنے والا تمہاری ضروریات کا خیال کرنے والا وہ رب ہے نا جو تمہارا بھی اور میرا بھی شا ہو اسی ایک رب کی عبادت کیا کرو سرات المستقیم ہاضا سرا تم یہی ہے سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ ان اللہ ربی و رب کو فا ددو ہو ہاضا بولے بولے ذرا ذرا ایک ربق لگائیں تاکہ آپ چلے آپ کو یاد ہے ساری بات جو میں نے بڑے عرصہ ہوا بیان کی تھی ان و رب کو فا ددو ہاضا سرا تم مستقیم سراطم مستقیم کون سا راستہ ہے ان اللہ ربی ربو تم ہاں بجو کی عبادت کرنا خالص اللہ سے مدد مانگنا خالص اللہ کی پکار کرنا اس رستے کا نام سراط مستقیم ہے تبھی تو اس رستے کا ہم پہلے ذکر کرتے ہیں اور ایک نہ سراط المستقیم کا پیچھے ذکر کرتے ہیں ایک دن سراط المستقیم سے پہلے ہم کہتے ہیں ایڈیا کا نابدو. نابدو, کا نہ دو وا نست اور پھر ہم کہتے ہیں ج کا نہ یہ ہے سید رستہ یہ ہے سراخ مستقیم حضرت ان سال اسی کو سورا کے کہا تھا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فصل کے ربے کا بن اس میں پیغام مستعفی کا ذکر ہے اور جو پیغام میرے پیارے پیغمبر کا تھا وہی پیغام سارے وہی پیغام ہے قرآن کا ایا کا, کا لابیا کا عبادی کریبا دانگی و کال دا دا دا رب تم ابھی سید خلو ن جہن ماخری کال رب تم اور لوگوں تمہارا رب کہتا ہے اد انگی صرف مجھے پکاروں اب تبدیل میں تمہاری پکارے سنتا بھی ہوں تمہاری پکارے قبول بھی کرتا ہوں جو پیغام محمد ہے وہی پیغام قرآن ہے اور جو پیغام قرآن ہے وہی پیغام طوریت ہے وہی پیغام انجیل ہے وہی پیغام زبور ہے نکالیے ذرا سورت کا نام ہے سورت اعلی صفحہ نمبر ہے پانچ سو اڑتیس صورت اکثر یہ صورت اکثر آئمہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں جو پیغام ہے میرے پیارے پیغمبر کا وہی پیغام ہے قرآن کا وہی پیغام توحیب کا وہی پیغام انجیر کا وہی پیغام پہلی کتابوں کا سفا پانچ سو اڑتیس سورت کا نام سورت العلی آ نمبر ہے دعتے سورت کی براہما موسا سورت العلا کی آخری دعا پہ اٹھارہ اور انیس اناضا بے شک یہ ہاضا تھا یہ اشارہ ہو رہا ہے اس میں اشارہ ہاضا جیسے کیا کریں گے ہاضا بے شک یہ کیا یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو سورت کے شروع میں کہا اب سورت کی پہلی آت پہ آ جائیے سب رب کل آلک وی قدر رب کل آلہ یہ رب تیرا کیا ہے آلہ ہے سب سے بڑتر ہے سب سے بالا قدر ہے سب سے آلہ ہے اس اپنے رب کی پاکی بول کیسے بولیں گے جناب اللہ کے کپڑے پاک ہیں اللہ کا ارش پاک ہے پاکی تو بیان کر الز اللہ کا جسم پاک ہے ایک ہوتی ہے کپڑے کی پلی بھی ایک ہوتی ہے جگہ کی پلی دی جب ہم کہیں گے اس کو پاس کرو قطرے کی پلیدی دور کر دو بدن کی پلیدی دور کر دو جگہ کی پلیدی دور کر دو لیکن جب رب کے متعلق یہ لفظ آئے گا پاکی کا وہاں میں نہ ہوگا اپنے رب کے نام کی پاکی بول تو اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی زندہ کوئی مردہ کوئی بڑا کوئی چھوٹا اس کی ذات میں بھی شریک کوئی نہیں اس کی سفتوں میں بھی کوئی نہیں سب اسمرب دے, دے کر آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بول کیا مطلب اس کا وزیر کوئی نہیں اس کا مشیر کوئی نہیں اس کا نائب کوئی نہیں اس نے مختار کسی کو نہیں بنایا اس کی اولاد کوئی نہیں اس کی بیٹیاں کوئی نہیں اس کی بیوی کوئی نہیں اس کا باپ کوئی نہیں اس کا وہ کہیں سے نہیں نکلا اس میں سے میں سے کوئی نہیں نکلا کوئی نور من نور نہیں بن سکتا لم جلد ولم یو لم جلد ولم یو لبا رب کل آلہ پاک کی بول اپنے رب کے نام کی آپ کہیں گے یہ میں نے تو جناب آپ نے کر دیا اس کی کوئی دلیل قرآن سے پیش کیجیے دلیل قرآن پاک پیش کرتا ہے سبھا لہ وا اما صبح ات اما دوسرے پور سبحان نبدک رب العزت اما یق سبحان ربدک تیرے رب کی ذات پاک ہے ان بکواسات سے جو بکواس اس کے متعلق لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ اختیار فلاں کے حوالے کر دی دیے کسی کو حد تباہ بنا دیا کسی کو کہہ دیا کہ کھوٹی قسمت یا مجھ سے کھڑی نہیں ہوتی تو کیتی رکھا تھا اب مجھ سے نہیں ہوتی یہ خزانہ کون سنبھال لے اولاد کا خزانہ کون سنبھال لے گردے سے پتھری مجھ سے اب نہیں نکالی جاتی یہ خزانہ تیرے سے پور ہو گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ بکواس جو کرتے رہتے ہیں سبحان اربک رب ہو سکے کیا ہے تیرا رب پاک ہے سب اسما رب کل آلہ پاکی بول اپنے رب کے نام کی ال آلہ جو سب سے آلہ ہے سب سے اونچا ہے کیوں پاکی بول اپنے رب کے نام کی الگی خالہ اس لیے کہ اس نے تجھے گندے کترے سے بنایا اللہی خالہ کا جس نے تجھے پیدا کیا فرق نہیں آنے دیا ہاتھوں میں فرق نہیں آنے دیا کاگوں میں فرق نہیں آنے دیا پاؤں میں, میں, میں, میں فرق نہیں آنے دیا کانوں میں فرق نہیں آنے دیا کتنا برابر معلوم ہوتا ہے سانچے میں کو ڈھالتا رہا ہے بلوی کدرا پھر ہر چیز کا اندازہ لگایا سہ پھر تجھے سیدھے رستے پہ چلایا سب حسمہ رد کم اعلی باقی بول اپنے رب کے نام کی کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں باقی بول اپنے رب کے نام کی کہ عبادت میں کوئی شریک نہیں اس کی پکار میں کوئی شریک نہیں ان ہزاروں سے اولا یہ جو مسئلہ ہے سب حسما رد کم اعلیٰ والا یہ جو مسئلہ ہے اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھنے والا یہ جو مسئلہ ہے اللہ کی عبادت والا <الْحُولَة> یہ ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا پہلے صحیفوں میں میں ابراہیم یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا ابراہیم کے صحیفوں میں و موسا اور یہی مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا حضرت موسا کے فصل ربی قبل ہاتھ ذکر ہوا کس سلمان کا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ثابت یہ کیا کہ جو پیغام میرے پیارے پیغمبر کا ہے وہ پیغام میرے صرف پیارے پیغمبر کا نہیں سارے نبیوں کا بھی وہی پیغام ہے کوریت انجیب کا بھی وہی پیغام کیا پیغام تھا کو بدلی مالی تینوں قسم کی عبادتیں کرنی ہے تو کس کے لیے کرنی ہے نماز نے نماز شاء انشاءاللہ عشا کی نماز بھی آپ پڑھیں گے آگے بھی آپ پڑھتے رہتے جو نہیں پڑھتے اللہ ان کے پہن کر نماز ہی بن جائیں دلوں کا پھیرنے والا تو اللہ ہے اللہ ان لوگوں کے دل پھیر دے کہ یہ شاہ کا حکم ہے کسی مقدمے میں آپ کے خلاف کوئی درخواست دیتا ہے تھانے والے آپ کو بلاتے ہیں پیچھے سے لوگ جاتے ہیں اٹھانے کے لیے ابھی رات گھر اس کو رہنے دے گی صبح ہم اس کو پیش کر دیں گے کہتا ہے صبح ضرور پیش کرنا تو وہ مل جائے آٹھ بجے کا ٹائم تھا یہ ساڑھے سات وہاں پیشنی ہوتی ہے اللہ تعالی پیار سے بلاتا ہے پھر ساتھ کہتا ہے یہ کا رکھتا ہے تھانے بار کے کہنے پر پابند ہو جاتے ہو جس نے پیدا کر کے روزی دی ہے اس کے حکم کے پابند نہیں بنتے لیے کہ وہ ڈا لے کے نہیں کھڑا تو قیامت کے دل تو پھر حساب چپا نہیں کریں گے اور مواحق بندہ ہو اور مواحق بندہ نمازی نہ ہو تو کیا؟ وہ کہتے ہیں میں مواحد کیسا معاہدہ ہو اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے سلاح اللہ وہ اس کام سے سنتا ہے اس کام سے نکال دیتا ہے وہی محبت ہے اللہ کے ساتھ اس کو کسی توحید پہ وہ ناز کرتا ہے مواہدہ وہ لہٰذا میں خصوصاً جو ہمارے دوست ہیں جہاں پہ ساتھی ہیں موحد لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ایک موحد کو پسند کا نماز لینا چاہیے اس کی نماز اگر رہ جائے اس کو اس کا افسوس لگنا چاہیے جتنا کہ گھر میں فوٹری کا افسوس ہوتا طبیعت ایسی ہو کہ جب تک فرض ادا نہ ہو طبیعت میں بشاشت کرنا کئی لوگ ایسے ہیں خوش قسمت خدا کی قسم اگر وہ نماز نہ پڑھ لیں تو پریشان ہو جاتے سبلتی تب ہے جب نماز پالو اللہ پھر اکثر لوگ جو ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہے کہ ہم نماز میں کیا کر رہے ہیں ربو گاندھی پڑا کیا کس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے مجھے بھی معاف کر لل والا میرے ماں باپ کو بھی معاف کر اور سارے موم لوگوں کو بھی یا اللہ معاف کر یوم یقین صاحب اس دن جس دن صاف کائنڈ ہوگا جس دن تخت اللہ کے تم قابل ہوگا یا اللہ مجھے بھی معاف کر میرے ماں باپ کو بھی معاف کر یا اللہ سارے مول کو معاف کر کتنی بڑی دعا ہے کتنی بڑی دعا ہے اللہ رحمد آل ترجمے کا کوئی پتا نہیں اگر نماز کا ترجمہ انسان کو آ جائے خدا دوا ہے کہ شرک والی بیماری اس بندے کے دل میں باقی نماز بھی پڑھے اور شرک بھی کرے کیسے ہو سکتا ہر نماز کی اکتحیات میں پشہد میں تین رکتوں والی ہو تو دو بفا دو رکتوں والی ہو تو ایک وفا سلامات علیہ کا اویو و رحمت یہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یہ نبیوں پڑھ رہے ہو اگر وہ سلام نہیں سنتے تو تم سلام کیوں پڑھ رہے ہو یہ دشکار لوگوں کے ذمے چلو آج یہ بھی حل کریں یہ جتنی عبارت آپ اب تیات میں پڑھتے ہیں نا یہ اصل میں وہ مکالمہ ہے مکالمہ جو میراج والی رات میں نبی پاٹ اور اللہ کے درمیان ہوا سمجھا آ آپ یہ اصل میں کہاں بات چیت ہو رہی ہے کے درمیان اللہ, اللہ نے اس عبارت کو اور اس مقابلے کو ہمارے نماز کا حصہ بنا حصہ بنا میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں <تصح> قول یا فرون کرتے ہیں کہ مطلب اس کا کافر حضرات کو یا کافرو اے کافرو اے کہ اصل میں یہ اس وقت صورت اترو تھی جی جب کابلوں کو, کو ہم نکل کر اس عبارت کو نکالنے کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا جو جب میراج والی رات میں نبی عباس اللہ کے قریب پہنچے اللہ نے فرمایا میرے لیے کیا کیسا لاؤ تو نبی عباس نے تین پیسے پیش کیے اللہ کے دربار میں سلامات کو بات کتنے پیسے اتہیا تو للہ میری قولی عبادتیں جس عبادت کا تعلق زبان سے کون سے ہے دعا پکار اتہیا تو للہ میری قولی عبادتیں کس کے لیے ہوگی اللہ کے لیے ایک تو سلامات باتیں رکو سجدہ قیام اب آپ بیٹھنا یہ بھی کس کے لیے ہوں گی یہ بات اور میری مالی باتیں بھی کس کے لیے ہوں گی کتنی قسم کی باتیں آئی فصل ربے کا ون اس کا جواب اور آج میراج والی بات میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر سے کہا فصل ردے کا ون رب کے لیے نماز پڑھ اپنے رب کے لیے قربانی کر تعلی عبادت بدلی عبادت مالی عبادت اللہ کے لیے کراج کر. والی رات نے نبی پاک نے اللہ کے سامنے توفے پیش کرتے ہوئے کہا مولان میں اور میری امت کے لوگ اپنی کولی بدلی مالی تینوں قسم کی عبادتیں لم کے لیے کریں گے تو یہ تینوں قسم کی عبادتیں کس کے لیے ہوں گی اللہ کے لیے ہوں گی اللہ نے یہ قبول نا تین سے نبی پانچ پر پیش کیے السلام علیکم کون کہہ رہا ہے بولے بولو اس کو ہماری نماز دیکھا اس کا. کا کلام ہے بولو تو ہمارا ہم جب بولتے ہیں اس کو ہم نقل کرتے ہیں بالکل یہ بات یہی بات ہے یا سلام ہو آپ پر اے نبی رحمت اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہو وبرا کا اور اس کی نبی آس پر کتنے تحفے اللہ نے پیش کیے انہوں نے بھی تین جواب میں اللہ نے بھی تین تحفے پیش کیے میرے پیغمبر آپ کے سلامتی ہوں میرے پیغمبر آپ کے رحم تو تجلی دیکھ کے بھی ہوش ہو گئے لیکن جب اللہ نے اپنے پیغمبر کو پر انعامات کی بارش برسائی السلام علیکم رحمت اللہ برا کات ہوں میرے پیارے پیغمبر تجھ پر میری سلامتیاں تجھ پر میری رحمتیں تجھ پر میری برکتیں تو جھولوں میں یہ رحمتی اور سلام سمیت کے نبی پاک واپس نہیں پلتے. عرش کے قریب کھڑے میرے اللہ صرف مجھ پہ سلامتی نہیں ہم سب پہ سلامتی ہیں. السلام و علینہ سلام ہو ہم پر السلام علینا سلام ہو ہم پر والا عباد اللہ ولا یہ کس کا سلام ہے بولو آج آپ کو آپ کی صحیح سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ السلام و سلام ہم پر ولا عباد اللہ حس اللہ عباد اللہ حس عل اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو سلام اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو آگے سے اللہ نے فرمایا نیک بندے وہ ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ میرے صبح محول کوئی نہیں محمد ان اب اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے پہلے ہو وہ ہے عبادت اللہ اب ایک اور مسئلہ حل کرتا چلا جاؤں تو کیجئے ذرا مولوی تو آپ کو اختلافات سے بولیں پاشد دن میں بالکل صاف ساتھ بات کرنے کا آدمی لوگ کہتے ہیں یہاں سے اب سلام کرتے ہیں تو پہنچتا کس طرح ہے نبی اباس سے سلام کس طرح پہنچتا ہے کیا نبی آپ کو بتایا جاتا ہے قبر پہ یارسولہ فلانے اسلام پڑھا فلانے اسلام پڑھا فلانے اسلام پڑھا ہے فلانے دروت پڑا ہے فلاں درود پڑا ہے فلانے, فلانے دروج پڑے لوگوں نے یہ سمجھا بے نے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا میں چوبیس گھنٹوں کے اندر کوئی منٹ یا سیکنڈ ایسا خالی ہی گزرا ہے آج تک جس میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی بندہ دروج نہ پڑ رہا کیوں بھائی پڑھ رہے ہیں ایک منٹ میں بروت پڑ رہے ہیں سترہ لاکھ آدمی ایک منٹ میں ان سترہ لاکھ کے نام لے کے نبی اپاک کو بتائے جاتے پھر دنیا کے خطوں میں لوگ پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے وہ لوگ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی پاک قبر میں نماز اڑتے ادھر سے نبی اپاک کو فرصت ملے گی بروت والے نام سے پب نماز کریں گے نا پھر نماز کی فرقت پڑتے بتایا جاتا سلام فلان... روپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں یہ کا تم غلط سمجھے ہو تو کیسے ہے تو میں بتانے لگا ہوں. سلام ہوا اور اللہ کے تمام لیس بندوں پہ سلام ہو غور کرنا میری کو پکڑو کوئی موضوع بات کرے تو اس کو جواب دینا ہے آپ نے ایسی دلیل آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں کوئی موضوع نہیں بولے سلام و ہم پر ولا عباد اللہ جتنے اس دنیا میں بندے رہتے ہیں صالح سب سلام و نبی پاک نے فرمایا جب کوئی نمازی اپنی نماز میں یہ جملے دوڑاتا ہے السلام و علیہ نا ولا عبادلہ اس والین آپ نے فرمایا اس زمین کے کسی کونے میں بھی کوئی مومن موجود ہو تو اس کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے اس کا سلام اس کو بولو بولو اس بندے کا سلام اس مومن کو تو پتا تو نام امن کو نہیں ہوگا جب ساتھ بیٹھ کے پڑ رہا ہے سلام ولی واہ عباد اللہ چولی لاکھ کے قریب بیٹھ کے پڑ رہا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پڑ گیا تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سلام کر رہا ہے آپ کو تو نبی پاک نے فرمایا مومن دنیا کے جس خطے میں ہو اس پڑھنے والے کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے اسی طرح نبی پاک کو بھی ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے سلام پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے والوں کو نوٹیاں مل جاتی ہیں جس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ اس کے درجے اور بلند کر دیتا ہے یہ مطلب ہے کا تم نے لوگوں کو پتی پڑھا رکھی ہے نا جھوکی رہتے گھر گھر جو کہ نام لے کے بتایا جاتا ہے نام لے کے بتایا جاتا ہے اور لوگو اور لوگو بتاؤ وفات کے بعد تو نبی پاک کے بروج پہنچتا ہے زندگی میں نہیں پہنچتا تھا کیا خیال ہے آپ کو کیا ہے آپ زندگی میں درود صحابہ پڑھتے تھے تو لبی پاک کو وہ دروج نہیں پہنچتا تھا پہنچتا تھا تو کس طرح پہنچتا تھا جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا وہ پاک کے بعد بھی اسی طرح پہنچتا بات ختم اب آئیے زندگی میں دیکھتے ہیں چھ میر کا فاصلہ حضرت عثمان ہدے دیا میں اے سی بن کے گئے ہوئے صلح کا پیغام لے کر انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر دیا خبر اڑا دی دیوٹلا عثمان عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے یہ خبر اٹھتے ہوتے نبی پاک تک پہنچی آپ نے خبر کو سچا سمجھا ایک ڈرگ کے نیچے آئے صحابہ سے بیعت لی میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے جب تک میں ان کا بدلہ نہیں لوں گا یہاں سے نہیں چلوں گا میرے ہاتھ پر بیعت کرو چودہ سو صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اللہ نے ان کے ساتھ رضا کا اعلان کیا مجھے بتایا جائے حضرت عثمان کو جب قید کیا گیا ہے حضرت عثمان نماز نہیں پڑھتے تھے درود لی پڑتے تھے وہ درود کون سا تھا اگر تمہارا خیال مان لیا جائے کہ نام لے کے نبی پاک کو بتایا جاتا ہے تو جب حضرت عثمان درود پڑھتے تھے اور رشتے آ کے بتاتے ہوں گے عثمان نے آپ درود پڑھا تو نبی پاک فوراً کیا دیتے اور لوگوں خبر جھوٹی ہے میرا عثمان تو زندہ پھر جو برامد کیا تھا آپ نے شرم و حیا نہیں ہوتی جو ستر صحابہ دھو کے لے کے گیا اٹھاؤ بخاری جس کے نام پہ روٹیاں کھاتے رہتے ہیں مدرسوں میں بیٹھ کے اٹھاؤ بخاری ستر صحابہ منافق بھوکے سے لے منافکر صحابہ کو بھوکے سے لے گئے منافقین گاؤں مسلمان ہو گئے گیا کاری بھی بھیجیے وہاں بعض و نصیحت کی بڑی ضرورت ہے نبی پاک نے ستر عالم کاری صحابہ چن چن کے بھیجے ان منافقین نے ستر کے ستر کو جمع کر دیا بخاری حوالے کا میں ذمہ دار ہوں ستر کے ستر صحابہ کو کیا کر دیا شہید کر دیا ایک مہینے تک نبی پاک کو پتا نہیں چلا ایک مہینے کے بعد گبریل امین نے آ کے بتایا تیرے یار دبا ہو گئے نبی پاک کو اتنی تکلیف پہنچی کہ پورا ایک مہینہ صبح کی نماز میں آپ ان کے لیے بد دعا کرتے رہے این نماز کے اندر کہ یا یعنی اللہ ان کو سب کر دے مولا ان کو اسی طرح جبا کر دے جس طرح انہوں نے میرے یاروں کو جمع کیا ببریل امین نے کہا یا رسول اللہ جب تیرے کسی یار کو وہ جمع کرنے لگتے تو وہ ایک ہی جملہ کہتا تھا اللہ عملہ نبیت یا یعنی اللہ ہماری اس حالت کی اپنے پیارے پیغمبر کو خبر تو دے معلوم ہوتا ہے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک حاضر ناظر ہے کوئی نہیں صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی پاک غیر کا علم اور اگر نبی پاک غیر کا علم رکھتے ہوتے سچی بات بتاؤ سب صحابہ کو ان کے ساتھ گئی سامنے بیٹھے ہوئے منافقوں کی حالات کا آپ کو پتا چلا حقیقت کا پتا چلا کہ یہ کون ہے گھر بناتے ہو اور لوگوں کو گبرائی کے گھرے میں آپ نے ڈالا ایک مہینے تک نبی پاک سے پتہ نہ چلا کہ ستر صحابی میرے شہید ہو گئے ان صحابیوں نے ایک مہینے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی پہلے دن جب زور کی نماز آنی تھی ان کے ذمہ ہونے کے بعد اس وقت مسلمان کتنے تھے کہ کروڑوں پہ برو پڑھنے والے کتنے لوگ تھے انہیں جا سکتے تھے زور کا وقت ہوتا نبی پاک کہتے ہیں وہ جو ستر صحابی میں نے بھیجے ان کا درود نہیں پہنچا اگر نام لے کے آپ کو دوری بتایا جاتا ہے فلانے پڑا فلاں پڑا فلا پڑا تو نبی پاک کو ان ستر صحابیوں کی شہادت کا پتہ چل لے جب میں کتنے واقعات پوش کر مسجد نبی کی جھاڑو دینے والی فات ہو گئی ایک راست میں آیا وہ مرفا وہ فاق ہو گیا ہو سکتا ہے دو باتیاں صحابہ نے معمولی واقعہ سمجھا راتوں رات, رات دخل کر دیا نبی بات تو بتایا کہ کیا تکلیف دے رہی ہے آپ کو کئی دنوں کے بعد نبی یہ بات پوچھتی ہیں وہ کہاں گیا بھائی کہاں ہے وہ یار سیلا وہ تو بہت ہو گیا مجھے تم د سمجھی تھی ہم نے کو تکلیف دے کے اندر نبی اپاک کی طرف اشارہ ہو کر کے اس کے بارے میں کیا فیال؟ اگر یہ بات ہوتی تو نبی اپاک صحابہ سے پوچھتے کہ مجھے اس کی کبر پوچھتے کہ اس کو کیا ہوا ہے صبح کی نماز نہیں پڑھی اگر نام لے کے آپ کو درود پہنچایا جاتا تو صبح کے وقت اس کا درود نہ پہنچتا تو آپ کہتے خیر ہو بھائی اس بندے کا درود نہیں پہنچا یہ تم نے کون سا مزاح بنایا سنیے گا نبی اپات کے درود پہنچتا ہے سلام پڑا جائے تو پہنچتا ہے اس درود و سلام کے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اللہ دس درجے جنت میں بلند کر دیتا ہے بس نیکیا دیتا ہے بس گنا چھاڑ دیتا ہے اور اس پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کے اور زیادہ درجات ملن ہوتے ہیں اللہ اور پہنچنے کا یہ بات السلام علیہ کا ائو نبیو رحمت اب آپ کو سمجھ آؤ پھر للہ بسلامات بات کس کی کلام ہے نبی بات کس کی قیمتوں کس کے دربار میں نے اس کا کیا اب کہی آ تو میری قولی عبادت للہ کیا مطلب یا اللہ مدد یا اللہ مدد یہ قولی عبادت ہے قولی عبادت ہے میں یا علی مدد نہیں کہوں گا یا نبی مدد نہیں کہوں گا مدد مانگنی ہے تو صرف قولی عبادت اللہ کے لیے بسلا واق ہو بدلی عبادت اللہ کے لیے وقے بات ہو اور مالی عبادت ہوں یہ کس کا کلام ہوا نبی کا کس جگہ میراج والی بات میں کس کے سامنے کتنے توفے اللہ نے جواب میں تین توفے پیش کیے السلام علیہ کا نبی محسن پیغمبر نے میرے مشف پیغمبر نے ہمارے شفیق پیغمبر نے یہ برداشت نہ کیا کہ مجھ پر تو سلامتی ہو میری امت محروم رہ جائے آگے سے نبی پاک کہتے ہیں سلامو علینا, سلامو ہم پر وعلی عباد اللہ اور اللہ کے تمام نیش بندوں پر سلام پہنچے وہ کون ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے سوا معروف کوئی نہیں اور اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ محمد اللہ کے اور اس کے ربے کا ون ہا ون ہا قربانی کر اپنے رب کے لیے بس کریں اخ... ایک شخص نے اپنی بیوی کے بیا کو تین رابطہ کرنے مبوں کو دوبارہ واپسی کی کوئی سورت نہیں بعد بار سامان جہیز وغیرہ لڑکی والے کو واپس دے دیا گیا اسی اس نام میں تقریباً ایک سرکار سے گزر چکا سال گرمی کے بعد وہ دونوں پہ ہمبی سے اکٹھے ہو گئے لڑکے والے لڑکی وغیرہ گھر میں ہو گئے اب وہ بقاید میاں بیوی کیسی رہ شریعت اسلامیہ کے ساتھ کیسا پکا ہوگا حکم ہے یہ زنا ہو رہا ہے جتنی اولاد پیدا ہوگی وہ غلطی زنا ہوگی اور جو برادری کے لوگ ہیں اہل ملہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان میاں بیری سے بائی کاٹ کر دے بولنا لینا دینا بول چال سب بند کر دے ورنہ اگر اللہ کا آزاد آیا بڑھنا چاہیے معاملات بدل لے اور ایک غلط بات کو صحیح کہے بالکل غلط ہے یہ جو پیسے لے کے پانچ سو روپیہ لے لے خطرے جاری ہوتی ہے ایک بندے نے کہا میرے کو پانچ سو کوئی نہیں چاہتا تو تین سوچا ایک تلاش ہے ایک سو تین طلاق ایک بنائیے تو چل تین سال دے دیں گے بالکل غلط ہے ان برادری والوں کو بلانا چاہیے لوگوں کو اور اس کا بلکہ کرنا چاہیے ایک حدیث کا مفید ہے کہ تم اللہ پر توقع کرو گے تو اللہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیا دی جاتی ہے تشریح فرمانو تشریح کو بالکل ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان کو روزی دیتا ہے تمہیں دھوکا نہیں مارے گا اگر یہ حدیث ہے تو ورنہ میرے ذہن میں نہیں ہے معلوم ہے کہ امام کے پیچھے سورج فاتحہ پہنا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ جو بندہ امام کے پیچھے سورج فاتحہ پڑھتا ہے میں اس کا مل پتھروں سے بھر دوں خاص سے بھر شخص کسی مسجد کی انتظامیہ کا نمبر ہے اور مسجد کے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے بات بیٹھے رہتا ہے نماز نہیں پڑھتا کیا وہ شخص مسجد کا نمبر بن سکتا ہے اس کو سمجھایا جائے کہ آپ کا بڑی ذمہ داری ہے اور خانہ خدا کی انتظامیہ کے ممبر کے طور پر, پر آپ شامل ہیں ان کو ترکیب کی جائے ترغیب دی جائے تاکہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں اگر اس کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتے تو ایسے لوگ کو نمبر نہیں ہونا چاہیے نمبر وہ ہے وہ, وہ نمازی بیوی کا جسمانی پر بیٹھا شروع ہو گئی الگ بیٹھ کے پوچھے گے پوچھیں گے بھائی آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا